قوم اللہ ملاہ کا مستقین پوچھا کہ ذرتی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ بازی آگوں پر بیٹھ جائے مولانا کو فکر ہوتی ہے تو والے لوگ جو مولانا کو ستی جس ٹرین کو جاتا ہے ایک آدمی ہائی جہاز سے جاتا ہلپا لین مثال ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ جذب کروا لیتے ابھی راستہ طے نہیں ہوا میں اس کو جذب کر لیا تو اور ایک آدمی ایک سالق مجلوب ہوتا ہے ایک مجدور سالق ہوتا ہے اور ایک مجلوب ہی ہوتا ہے اور हो ہو گیا اللہ کا وکیل تو وہ مجلوب جو ہوتا ہے وہ آج بھی تقریب نہیں ہوتا اس کی تفریح جائز نہیں ہے ہر کام میں کیونکہ اس کو شریعت کا علم بہت کم ہوتا ہے افسر کم ہوتی ہیں لیکن اللہ کے مقبول ہوتے ہیں اللہ کی پیارے ہوتے تو حضرت نے تھا کہ ایسے ایسے مجاز کی عقل کم کر دی جاتی ہے اور ان کی بولی بھالی باتیں پیاری پیاری باتیں اللہ سے پسند ہیں جیسے ہمارے حضرت بال رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ سے حضرت حکیم ہمیں حسین خان رحمت اللہ علی مزدور تھے مگر وہ پیار مضدوب تھے سری کہ سید کے بھی بالکل تھے. تو ایک دن جب ہندوستان سے یہاں آئے ہوئے تھے تو کوئی کام کاج نہیں تھا تو سائیکل پہ پنجی کی سڑکوں سرک سے برف بیچنا شروع کیا مجبور برف سائیکل سڑک تھے اور بیچتے تھے تو وہاں کی سڑکیں چڑھائی کہیں پہاڑی سے جاتے تو ایک دن سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے لگے, لگے, لگے آپ نے مجھے انسان بنایا ہے کوئی گدر تو نہیں بنایا انسان بنایا ہے سے تو مجھ کو کوئی فرما لیجیے آسان تو دے گا تو پھر ان کا کوئی دواخانہ کا انتظام ہو گیا فرمایا کہ یہ چیزہ اگر قلم آدمی کرے گا ہوشیار آدمی تو اللہ تعالیٰ کو تنازع ہو سکتے ہیں ایسی ایسی باتوں کی نقل ایسے مزدوروں کی نقل جائے تو شریعے تو سنت کے مطابق ہی چلنا اور ایک ہوتا ہے مجلوب کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو اپنا بنا لیتے ہیں دل اللہ کا ہو گیا اب باقی راستہ طے ہو رہا ہے اب یہ راستہ اگر طے نہ ہو یہ سلوک نہ ہو تو راستے کے داؤ پیچ اونچ نیچ اس کو کچھ خبر نہیں ہو ہے جو مجلوب سالک ہے وہ پہلے جلد ہو گیا اب سیکھ رہا ہے اور ایک سالک مزدور ہے جو پہلے محنت کر رہا ہے کر رہا ہے شکت کر رہا ہے اس کو داؤ پیچھے سارے, سارے اسٹیشنوں کا پتا ہوتا ہے جیسے ایک چر ہائی جہاز سے پہنچ ہے اس کو راستے کے کچھ مسائل کا مسائل کا کچھ خبر ہی تو لوگوں کی رہنمائی کیسے کرے گا اور ایک آدمی گرتا پڑتا ٹھوکرے کھاتا چرد کے علاقہ تک پہنچتا ہے تو دوسروں کی رہنمائی زیادہ ہر جگہ کو پتا ہے کون سا اسٹیشن آنے والا ہے یہاں پانی کی تنگی ہے یہاں کوئی پریشان سب کو پہلے سے خبردار کر دیتا ہے جس طرح ایک جاگر ہوتا ہے سالک ذکر کر رہا ہے اس کو مزہ نہیں آ رہا یا دل بالکل گھبرا رہا ہے اس کو تسلی دیتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ میں مردود ہوں گے میں اللہ کا نام لے رہا ہوں اور مجھے مزہ بھی نہیں آ رہا دل میرا گھبرا رہا ہے یا وہ ساز اور خطرات اس قدر اب کو پریشان کرنے لگے اور ایسے ایسے خطرات وساوس آنے لگے کہ وہ گھبرا گیا وہ صبح گھبرا جاتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نہیں چل سکتا تو ایسے وقت پہ یہ جو صالح مزدور ہوتا ہے کہ اس کے رہنمائی کرتا ہے کہ ان خطرات وساوی سے کوئی نقصان نہیں اتنے بھی گندے وساوس آ جائیں کتنے بھی مساوی پریشان کریں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کا علاج یہ ہے کہ بالکل ان کو انتخاب نہ چاہیے تو یہ اس طرح کی رہنمائی وہ کرتا ہے اگر یہ ایسی رہنمائی نہ ہو اس کو کچھ خبر ہی نہ ہو تو وہ خود بھی ڈورے گا اور دوسروں کو بھی ڈوبتا ہے تو اس مولانا جو ہے ان سے گزر چکی ہے اس لیے وہ فوراً مائک کی فکر کرتے ہیں مائک نہیں لگا ہوا ہے پھر وہ اور بھی بات میں سناتے تھے وہاں جب دوا پانا ان کا کھل کیا وہ اللہ والے ہر وقت کا تجیات میں رکھتے تھے تو مگر مطلب ان کا بہت چلتا تھا اور حال ان کا یہ تھا کہ لوٹا برا اثر تھا اس میں پانی بھرا ہوا کاروائی کے لیے اور لوگ آتے تھے ان کے پاس وہ دوا دیتے اور جلدی سے پیسہ لے کے اور اس کو پگا دیتے تھے جو محبوب ہو گئے تو لوگ کہتے تھے کہ آپ نے تو لگایا نہیں اور چھ انجیکشن لگا دیتے اس کو اسی پانی میں دھویا روٹی میں اور دوا مری انجیکشن بغیر پائے کے لگا دیا کچھ نہیں تو وہ کہتا تھا پانی شلوار کے اوپر سے لگا دیا آپ کو کہتے ہیں اسپرٹ تو, کہ تو لگایا ہی اور جراثیم لوٹے میں کتنے جراثیم ہوں گے تو ان کا جراثیم والے شران تھا جراثیم اور شلوار کے اندر اور اس طرح کا تھا چلو سپنا کہ وہ کرتے تھے اللہ جانا جس کو شفا دینی ہو سامنے پھر کوئی اس کا جب متب چلنے لگا تو سامنے کوئی عیسائی مشنری نے دیکھی تو بہت کوئی اسپتال کھولا تو وہاں بہت کم ہی لوگ جاتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ نے جس کو شفا دینی ہو اس کو تم میرے پاس بھیج دیجیے گا جس کو موت دینی ہو اس کو سامنے ایسا نہیں آ رہا تھوڑے دن کے بعد ہی <laughs> عیسائی اسپتال والے رات راتوں رات کام بند کر बात بات کریں گے دن میں بات کر دو ہم لوگوں کے دل میں اتر جائے اے کاش میرے دل میں اتر جائے تیری بات اے کاش تیرے دل میں اتر جائے उतर بات اور ما کے لوگ کہتے ہیں کہ موران اکیلا چنا کیا بھار چھو سارا زمانہ زمانے میں سب یہی کر رہے ہیں گاڑی موڑ رہے ہیں گانے بجانے کر رہے ہیں کسمان میں شرکت کر رہے ہیں اور جو ہے شریف پیدا نہیں کر رہے زمانے ایسا خراب ہو گیا ہے اکیلا آدمی کیا کیا بھار چھوکے کہ مثال تو انہوں نے بننا ہے کہ اکیلا بھاڑ کو نیچے ہو سکتا لیکن خود تو سکتا ہے یعنی ہم اپنی اصلاح کر لیں ہمارا تو اللہ کہیں تو ہم سے ہمارا سوال سب سے پہلے ہم سے پوچھا جائے گا تمہارا کیا حال ہے نمازیں پوری ہیں اور اصلاح ہوئی تھی اور گناہوں کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ حفاظت کر پائے اللہ تعالیٰ سے حساب مخرت کر پاتے ہیں اللہ تعالیٰ آسان عائشہ اللہ تعالیٰ نے گیا رسول آسان حساب کسی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کامال نامے کو ایک نظر دیکھیں اور اس لیے کہ بندوں کی شاہ بھول جسے سوال کر لیا وہ بھنگ جائے گا کہ ہماری ہماری تو عبادات کی خطا ہے واجب ال ہے لیکن وہ بس نظر فرمائیں گے کہیں گے جاؤ یہ ہے آسان حساب کی وغیرہ فرمائیں گے ایک دفعہ وہ پہاڑیوں میں تلا کا سفر ہوا تھا آج بند مئی یا ٹیکسی لگی پہاڑیوں میں تو ड्राइवर के बराबर में बैठे हुए थे अब खाइए गई गेरी खाइया और उनके चले उनका पे यार यार जार जार जार। अगे अगे का जबान पर नारा रहता था ग्यारह ग्यारह बार बया अभी कहीं अगर मतला बयान सुने पुराने तो बयान आपने अक्सर की आवाज आती है ग्यारह ग्यारह ग्यारह तो ड्राइवर के बराबर में बैठे हुए रजतला थे तो हालत दिल से भर मार آپ ڈرائیور کے برابر میں بیٹھے اتنے زور زور سے رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ طے کیا تو ہزاروں فوٹ نیچے جانا پڑیں گے آپ تو مجھے آدھے پاگل معلوم ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا شاذ میں ابھی تک آدھا ہی پاگل ہوں میں پورا پاگل کب ہوں یعنی نہیں میں اللہ کا دیوانہ پورا کب ہوں آپ کے ساتھ میں رہ رہا ہوں آپ کے ساتھ رہتے ابھی تک ہی پاگل ہوں اس کو محبت کی باتیں ہیں وارستگی کی باتیں محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا لے لیکن دیوان سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے حال سے بے خود بے حال ہو جائے بلکہ کیوا ہے زنجیر شیت کی رنجیر شیت اس شریعت کے قید میں ہم جب جب قدم اٹھائیں حد سے باہر نہ ہو اور اس میں اون بھی نہ ہو جو شریعت اور سنت کا تقاضا ہو جس وقت تقاضا ہو اور جس شدت کا تقاضا ہو ویسی اللہ تعالیٰ کو بھیج دے دے تنوانے تنجیر شریعت بناتے اور دیوانہ گر بھی بنانے خود بھی اللہ کے دیوانے بنے اور دوسروں کو بھی دیوانہ بنائے سارے عالم میں پھر پھر کے یارب تیرہ درد محبت سنائے تیرہ درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنو بنائے سارے عالم کو مجنو بنا کر میرے مولا ترے گیت اور دل بدل گھومتا ہے یہ افطر ایسے کرتے محبت سونا ہے الب تیوارہ ہے بلانے کی اشیاء چلو بھائی اشعار پڑنے ادھر محبوب سینی و سندی محبی و محبوبی موشنی و مولا یار بلّہ زمانہ اضب مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب احمد لال کے شاہ گرنار ہے نار متان جلدی ریاف سل تر لگ بند رنگر علاف سل تر لو برندانہ پھر نار ہے لائن کرانا غیر نے میری تعلقات وہ تعلقات جو اللہ تعالیٰ سے حاصل کر دے تو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے پھر نارے دل دیوانا نار نار مت ہے دل لائف پر پھر گل مندانہ لجیر علاف پر پھر پھر گلوند گئی بہان پھر عشق بناماؤ, پھر چاک ہو, پھر نمبر تی کا دوہرا کوئی افتانا پھر صحرا نمبر کا دوہرا کوئی افطانہ سیرا نمبر دینے دی اللہ کی محبت نے جنگل جنگل کو جا کو پھر اللہ کی محبت میں جلنا اشب دامہ مانی آنسو سے دامنتر ہو جانا اور چار قریبہ کی میں نے نیچے آپ کے بڑے بھاگ کے نکل میں نکل جائیں کہ اللہ کی محبت میں بس ساری دنیا کو آپ بلا دیجیے یعنی کہ یہ اوپر رب نے بھرپایا غیر ضروری تعلقات اور گناہوں کے رسومات اور گناہوں کے ماحول کے مقابلے میں اللہ کی محبت کے مقابلے میں اس ماحول کو بالکل لاپ لاگ مارک مار اللہ کی ناراد جہاں ہو اس کو بالکل ٹھکرا دو اس نے کسی رشتے کو خاتر میں نہ لاؤ کسی معاشرے کو خاطر میں نہ لاؤ دفتر کو خاطر میں نہ لاؤ کسی چیز کو خاتر میں نہ لاؤ اور پہلے شعر کی سب سمجھ ہی گئے ہوگی کہ نا مستانہ یعنی دیوان کی سے اللہ کا رابطہ ہوتا ہے اگر مدد سے رابطہ طے نہیں ہوتا کاش کے یہ ہو جاتا کاش کے وہ ہو جاتا حضرت نے فرمایا کہ اگر کی شادی مدد سے ہوئی اور بچہ پیدا ہوا یہ جو ہے کاش جیس سے کیوں آیا ہوئی جیسے آپ آئے آدھا گھنٹہ لیٹ اور آپ کو بہت ساری کام کی باتیں آپ آپ کو لے گی کام کی باتیں تھیں نا تو یہ نارے مستانہ یعنی کہ جو آدمی ہے اللہ کے راستے میں اگر سکھ پڑ گیا ہو یا کمزور ہو گیا ہو تو پھر, پھر دوبارہ اٹھ کر چل پڑے ہم نے تے کی اس طرح سے مندریں गिर पड़े गिर कर उठे उठ चले अगर अभी तक कुछ कोताही हो गई है सुस्ती हो गयी है तो कोई घबराने की बात नहीं है सूए तारीखी मरो सुवे नाउमीदी मरो उम्मीद हार नाउमीदी अल्लाह के रास्ते में नहीं जब भी ध्यान आ जाए जब भी अपने मौलान की तरफ ऐसी पुकार आ जाए बस उठ खड़े हो नारे मस्ताना मारो मैं तो अल्लाह का नहीं हूँ का تو کیوں ہو کسی کا انہیں کا ہونے کا, کا ہوا جا رہا ابھی وقت ہے آخر کر لاؤ پھر اللہ کے راستے میں ہمت کے ساتھ چلنا شروع ہمت ضروری ہے اور ہمت اللہ نے کی ہے ہمت کے استعمال کے بغیر کام نہیں بنتا ہر نار مستا ہر نار مسا ہر نار مستا بھا پھر نار مطالعہ ہے دل کی بھاگی رائف تل پھر پھر سر ہو را پھر کش بدانا ہو پھر چاد گلی باہو پھر اش بتا مو پھر چاپ گری باہ ہو دوہرا کوئی امکانہ پھر شیرن بردی کا دورا کوئی اب کیوں رش کے گولستان کاموں جی رو ری تارے طرف دی بان سا کی طرف دی بان کی حرد جی دیوالا کے اپنے حال ہے حرد دیوالا دلے ساؤتھ افریقہ سے لے گئے مدد نے بتایا تھا کہ حضرت والا کا ارادہ ہوا کہ جنگل میں جا کر ذکر کریں گے اور کسی کو خبر بھی نہیں کی کیوں گرد اور یہ اللہ کا تو ذوق یہی خلوت میں اللہ کو یاد کرنا تو جب صبح صبح ایک دو دوستوں کو لے کے حلف والا نے لگا لیتے ہیں پتا کے تشریف لے جانے لگے تو دیکھا کہ پچاس پچاس گاڑیاں اسی پی سی چلی ہیں اور جنگل جو ہے وہ منگل ہو گیا یہ ہے ہلکے پسانا دیوانہ بتا رہے دیوانہ بن جاؤ اللہ کے تو ساری خط تم سے مستفید ہو ہمارے پیچھے بھی جب گئے اگر ہم دیوانے اللہ کے لیے بنے مخلوق کے لیے نہ بنیں کیوں رش کے گو لے تان ساموشی ویرانہ کیوں رش کے گولے تان ہے ساموشی ویرانہ چہرہ کی طرف شایا ہے رک جیوان چہرہ کی طرف شایا ہے روپ جیوانوں کے کوئی منجنو کہہ رہا کے کوئی منجنو نندا میں کہہ رہا تھا رو رو یا رک میرا ویر یار میرا ویران یار ویران یعنی اللہ کا میں اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کا دیوانہ خانہ ہے کیونکہ دنیا اللہ والوں کے لیے مومن کے لیے میرے قید خانے کے ہے علی کتاب میں بھی ہے اور دنیا سے جڑوں میں جنت لکھا ہے ایک کافر کے لیے جنت یعنی اس کے ایشو ایشر کا سامان ہے اور مومن کے لیے ہر وقت پہلے ہر وقت کہتے یہ کرو یہ مت کرو یہ کرو یہ مت کرو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اسی سے گھبراہم ہونی چاہیے اللہ نے اس کو ہمارے لیے قید خانہ کیا بنا ہے یہ قید محبت ہے اور طائف صاحب کرو کتاب کا اپنی قید میں لے لو کہ ہم آزاد ہو جائیں کیا قید میں سے یعنی سے دونوں بار مراد ہے کہ شریعت کے قیدی ہو جائے اللہ کی قیدی ہو جائے اور جو مرشد پکڑا ہے اللہ کے لیے اس کے بھی قیدی ہو جائے اس کے قیدی ہو جائیں گے تو اللہ کے قیدی خود بخود ہو جائے کیونکہ مرشد جو ہے وہ پابندی لگاتا ہے ایک کرو ہی مت کروئی مت منع کرتا ہے کاموں سے تو وہ آدمی جو خوب بڑا نق ہے جو کہہ گا کہ ہر بات منع کر ہیں کہ انجینئر صاحب بیٹھے ہیں ہم نے ان کو ایک مثال دی تو یہ بہت خوش ہوئی نے کہا جو بھی دیکھو لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ کام کریں تو کہہ دیتے ہیں اللہ والے کہ یہ کام مت کرو کہتے ہیں ان سے कहते کر لیں کہ بھائی یہ بھی صحیح نہیں کہ ان سے کیوں کر لیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کہتے بھائی عجیب آدمی ہر ہر کام منع کر دیتے ہیں تو ہم نے ان سے پوچھا کہ دیکھو ڈی دی پروٹیکٹر ہوتا ہے ڈی ایک جو میٹری کا وہ है ہوتا ہے اس میں ڈگیاں بنی ہوتی ہیں زیرو سے لے کے نائنٹی پھر نائنٹی سے واپس زیرو اور ون ایٹی ڈگری ہوتا ہے وہ تو ہم نے ان سے پوچھا یہ عمارتیں پھر وہ ڈیزائن کرتے ہیں ان سے پوچھا کہ اگر آپ ہم آپ کے پاس آئیں اور ہم آپ سے کہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ ہمیں ایک ایسی عمارت بنا دی ہے جو تھرٹی ڈگری چوکی لو کہیں گے نہیں یہ صحیح ہم کہ کہیں اچھا تو آپ ہم کہیں کہ اچھا بھائی فورٹی فائیو ڈگری چونکہ بنا دو نہیں بھائی یہ بھی صحیح ہے اچھا بھائی ففٹی فائیو ڈگری بنا دو کہیں نہیں یہ بھی صحیح نہیں اچھا بھائی اچھا کرو ایٹی ڈگری پہ بنا دو کہیں گے نہیں یہ بھی صحیح اچھا ایٹی نائن پہ بنا دو کہیں نہیں بھائی 90 ڈگری پہ بنانی پڑے گی تو سراج الزینہ امنتا لہین یہی ہے یہ نام راستہ اور جو جس میں جھکاؤ نہ ہو غیر اللہ کی طرف جھکاؤ نہ بات میں ہو کیونکہ ایٹی نائن ڈگری اگر عمارت جھکتی ہوگی کبھی نہ کبھی ہو جائے گی اس لیے نہیں بنائیں گے اللہ والے بھی یہی کام کرتے ہیں وہ دین کا نقصان نہیں چاہتے آپ اپنی چیز بڑھنا نہیں چاہتے بلکہ وہ آپ کے دین کا اپنے جن کا نقصان چاہتے ہیں اگر وہ غلط راستہ بتائیں گے تو بھی بتا سکیں گے تو کیوں بتا دیں وہ غلط راستہ کیسے کر دیں کہاں کرتے ہیں اس لیے وہ بہت باتوں کو منع کر دیتے ہیں اور وہ بات بتاتے ہیں چیز پر سیدھی اللہ تک پہنچاتی تو دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور, اور یہ اللہ کا ذوق قریب خلوت میں اللہ کو یاد کرنا ویرانوں میں یاد کرنا کیونکہ ویرانوں میں دو وجہ سے اللہ کا تم زیادہ ہوتا ہے ایک توانے بیران، میں مشغول یاد نہیں ہوتی دوسرے ویرانوں کے اندر گناہ بھی کم سے کمی ہوتے نہیں ہوتے وہاں اللہ کا تمب زیادہ ہوتا اس لیے وہ اللہ کے خود ارد کی خاتے اور روتے رہتے ہیں حضرت تعالیٰ کا ایک اور شعر بھی ہے مضمون پہ کہ پہاڑوں کا دامن سمندر کا سا ہے میری راہ دل کے یہی ہے حضرت نے بتایا کہ میری آ ہے انہیں پہاڑوں اور سمندروں سے ہوتی اللہ تک جلد پہنچ جاتی ہے ایسی جگہوں پہ اللہ اللہ کرنے میں آئیں کرنے میں آسمان تک جلدی ہے اللہ تک جلدی سے ملاقات ہو جاتی ہے <eri> رولو کہ کوئی مجنوں کے نا تھا رولو کے کوئی رہا تھا یارگ میرا ویلا تھا یار برا ویران یار تھا یار گرا ہے دل جی بان گر نار مستا ہے دلگی بان سنجیر الائف پل تر لگان سنجیر علاق پل تر دل کو دس جنو کی پاک پر دانا دس جنو کی پاپے کوئی پر دانا سنتا سے بھاگا ہے بدیمانا سنتانیا سے ہے جنو کس کو عطا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں بس وہ پھر اللہ ہی کا ہو کے رہتا ہے ہاں ہمارن ہستی ہے بابی گرمی جاپ اٹھی ہر بنے منہ سے مجھے اس نے پکارا اس کو جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں جب وہ کسی کا نہیں رہتا پھر وہ اللہ کا ہو کے ہی رہتا ہے اور یہ یہ دیوانگی کا راستہ ہے ایک بزرگ فرما دیتے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے یہ اگر مگر لگانا یہ غیر عاشقوں کا کام عاشق تک تو کام ہے کہ محکوم کی مسیح پر فدا ہو جائے اگر مقد نہ لگائے کہ اگر یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا اگر یہ ہو جائے تو ایسے راستہ نہیں ہوتا یہ فرضانگی ہے عقل پرستی ہے یعنی جو بال سمجھ میں آ اس کو تسلیم کر لیا اور جو بال سمجھ میں ڈرائے اس کو رد کر دیا یہ فرضانگی سے اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا بلکہ دیوانگی سے طے ہوتا مستند رستے وہی مانے گئے جن سے روکرتے دیوانے گئے تعبہ منزل صرف دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے ہر جانے گئے آن اور ایک شیر اور اس نے اضافہ کیا کہ آم کو نسبت سے کچھ پرشاخ سے آ نکلی اور پہچانے گئے آم کو نسبت سے کچھ پرشاخ سے اور ایک شیر اور یاد آ گیا اللہ والوں کے حال سے وقفے رقفے سے آپ کی آواز وقفے وقفے سے آم کی آواز آج غم کی ترجمانی ہے بک سے رقصے سے آپ کی آواز آج غم کی ترجمانی ہے <اللہ> دس جنو کی پاس کوئی پردانا دس جنوں کی پاسے کوئی پردانا چنتا نہیں سے ہے ہے پتی لا ہے توان کی کو بدلے دیوان کی ستم پردان کی کو بدلے دیوان کی ستم میں ہے بدلے دیوان گی سے تم نے بروانگی کو بدلے دیوان گی سے تم نے مل جائے اگر ہے دل تجھ کو دم کی کو دے دینے دل چائے اگر ہے دل تجھ کو کوئی مستان دل اگر ہے دل تجھ کو کوئی مستان کو کو سے سب تک رہے گا غافل سے کب تک رجے گا فل ہاں پر سکل دے اک بار دلے ہاں نفس پر سکل دے اک بار دلے رہنا نین کب تک رجے گا فلپالی علیہ میں فرماتے تھے کہ دیکھو موضی کے نیچے جب انڈے رکھے جاتے ہیں تو اکیس دن کے بعد چیزن اور انڈا جو بنتا ہے انڈا جو تیار ہو جاتا ہے تو بچہ جو ہے خود ہی خود ہی اسے اندر سے چونچ مار کر انڈے کا چھلکا توڑتا ہے زندہ میں وہ قید ہوتا ہے انڈے کے چھلکے میں اور جب موضی اس کو اکیس دن تک اسے بیٹھتی ہے تو اس کے اندر جان آ جاتی ہے اور جو جان آتی ہے تو پھر وہ اندر سے چوٹ مار کر اپنی چینلے کو دیتا توڑ دیتا ہے موضوع ہی توڑتی اس کو خود ہی اندر سے چوٹ مار کے توڑتا ہے اسی طرح ہندوستان کی ضرورت میں ایک مدت رہنے سے روح کے اندر وہ جان پڑ جاتی ہے پھر وہ یہ نعرۂ مستاہ مار دیتا ہے پھر وہ اس خانے سے ہے ہاں میں कर दे کب گے ماتح سے لے رام ہاں ہے کام لو اور نفس پر بات لو مولاندے رحمت اللہ رہے کہ خبر بردار اور مردانہ دے دیں مردانہ بار حملہ کرو چاری باری در خیبر شکا جیسے دریاضی اللہ تعالیٰ نے تنے تنہا ہم چلے پر حملہ کر دیا اور جلد خطا ہو گیا اسی طرح سے دم پر ہمت کے ساتھ, ساتھ, ساتھ کے ساتھ تبر اٹھاؤ اور ہمت کے ساتھ دم پر حملہ کر دو یہ دم ہمارا دشمن ہے اب تو یہی بات ہے سب سے پہلی بات سمجھنے کی تو ہے کہ ہم نفس کو نف اپنی جان کو سمجھتے ہیں لیکن نف چاہے وہی دشمن ہے تو چھپا ہے ہمارے پہلو میں اور ہمیں بری بری برے برے کام سکھاتا ہے برے برے کاموں پہ اکساتا ہے یہ ہمارا دشمن ہے ہم گناہ سے بچیں گے تو نفس کو کم ہوتا ہے لیکن روح جو اصل مرکز ہے ہمارا اثر چیز ہے اس کو خوشی ہوتی ہے یہ <تصفيق> سب سے پہلے سمجھنے کی بات ہے کہ گناہوں کے تقاضے نفس پیدا کرتا ہے ہم، نفس ہمارا دشمن ہے اس دشمن کے اوپر خوب ہمت کے ساتھ حملہ کرو کہ آج بغیر ہمیں اللہ والا ہو کر رہنا ہے اللہ والا بن کے رہنا ہے اور اللہ کے آپ کو مان کے رہنا ہے نافرمانی سے بچ کے رہنا ہے ہمت کے ساتھ حمل کروں گرتے کو ہٹا کر کام بنتا چلے جائے میں کو دینا کہ سے کب تک ہاں نفس پر سکل دے اک بار دلے ہاں نفس پر سکل تے اک بار دلے رو مسانہ ہے دل کی بانا لائق گرل کی سو گیا کا جائے کوئی افنتر گرتے جلد کی سو ہو کا جائے کوئی افنتر کون سے زاری کوئی خزانہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی چوٹ لگا کر بھیجا ہے ایک گزو فرما दिल دل से سے تھا کوئی آج है ہے ایک چوٹ پرانی وہ گھر آئی ہے یہ چوٹ الگ تم کی چوٹ کی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ اس سوال کے اندر خود جواب پوشیدہ ہے کہ میں نہیں تمہارا رب ہوں نہیں تو تمہارا لگو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرا کر اپنی محبت کی چوٹ لگا کر دنیا میں گرا ہے یہاں آ کر ہم غیر اللہ میں محبول ہو گئے اللہ کو بھلا بیٹھے اس غزل کی خوشی کو چھڑا لیں گے تو اللہ کی محبت کا خزانہ ابھر آئے گا خزانہ گرانے میں درد ہوتا ہے نیچے لگاتے ہیں اس کو تو ہٹائیں گے کھودیں گے ابھی تو خزانہ نکلے گا بدن خزانہ جھگا گا ہزاروں سال بھی پتانے چھپے رہتے تو اس کے بعد کہیں وہ ٹوپ پھوڑ ہو جاتی ہے یا کوئی کسی کچھ کام ہوا ہوتا ہے تو وہاں تو خزانہ سفر ہے صاحب جو ہے بہت تندرستی مبتلا شدہ ہے تو دو دو بہت دونوں سے ڈوبتے رہے تو کسی نے ان کو کہا کہ بھائی یہاں سے کچھ میر دودھ ایک بہت ہی کریم شخص رہتا ہے وہ کبھی کسی سوال سوالی کے سوال کو تد نہیں کرتا تو اس کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں کچھ دے دے گا تو بہت میلوں کا سفر طے کر کے مشقت بھرا سفر طے کر کے وہاں پہنچے اور جیسے ہی وہاں پہنچے تو معلوم ہوا اس کا تو انتقال ہو گیا انتہائی رنگیدہ ہوا ہے کہ فکر واقعہ یہ اتنا مشقت کا سفر اور یہاں پہنچے تو معلوم ہوا میلوں کا سفر کر کے آئے معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا بہت ہی مایوس اور نامورات سے ہو کے گھر کو واپس ہوئے رات جب گھر میں آ کر سوئے تو آپ نے دیکھا کہ شخص جہاں کچھ لیٹا ہے چائےپائی کے نیچے ہماری زمین کھول اس کے نیچے خزانہ ہے صبح اٹھے خدائی کی وہ خزانہ مل گیا ہم تو تو کو اللہ یہ اچھا معاملہ ہے کتنی محنت کرائی مشقت کرائی اور پہلے ہی ہمیں بتا دیتے کہ یہاں خزانہ ہے تو میں کہ خزانہ نہیں ملتا مشقت کرا کے مجاہدہ کرا کے ملتا ہے اب اس خزانے کی بل قدر بھی ہوتی تو ایسے ہی جو ہے اللہ کے راستے میں جو مجاہدہ کرتا ہے مشقت اٹھاتا ہے وہ اللہ جانب حسینہ لنا کی ان سب کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں مشقت اٹھاتے ہیں گناہ سے بچنے میں عبادات کرنے میں اور مصیبت کا صبر کرنے میں اور دوسرے رضا نے خزاں ہے اس میں مشقت اور مجاہدہ اٹھاتے ہیں لنا کی ان سب کہ ہم ان کو اپنا راستہ بھی عطا فرماتے ہیں اور اپنا اصول یعنی اپنی ذات بھی پھر ان کو عطا فرما دیتے ہیں تو مجاہد ہے بات بغیر مجاہدہ جی کو دیتے نہیں گر اہل دیں گے سوگا جائے کوئی آ گر اہل دیں کی سو بات آ جائے کوئی آخر کر وہ سے ظاہر نفری کوئی وہ سے ظاہر کوئی سزانا خزانہ کیا مل جائے گا کہ اللہ کی محبت کی دولت جس دل کو حاصل ہو جائے میرے مرشد منشارے فرما دیتے ہیں کہ اللہ کی محبت کو چیز ہے کہ اس کی خاطر سے سینکڑوں مثالیں ملیں گی کہ بادشاہوں نے اپنی سلطنت کو چھوڑ دی لیکن ایک بھی مثال ایسی نہیں ملے گی کہ کسی اللہ والے نے ولایت کو چھوڑ کر بادشاہ کو لے لیا یعنی ضرور اللہ کو لے لیا اور دوسری بات یہ ہے کہ محبت کا خزانہ انسان کو رکھتا ہے ہر حالات میں ہر حالات میں اگر چٹی روٹی بھی ہوگی جو کوئی بھی ہوگی اس میں یہ خوش رہے گا بڑا مانومی فرماتے ہیں آج اکے بالکل جی مسجد مست وہاں جلد تو شور نہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ والا ہے اللہ والا چٹائی میں بیٹھا ہے اور چٹی روٹی کھا رہا ہے تو وہ مستشات ہے اس کے قلب اللہ نے وہ سکون اور وہ دولت خوشی کی عطا فرمائی ہے کہ سارے جہان کو خاتر میں نکلاتا اس میں حافظ چلا دیے احمد اس اللہ اسکولوں پہ ہم فرماتے ہیں جو حافظ شت خود کے شمارت بلکہ مملکت کا سو کیا اللہ کی محبت کا خزانہ جو مل گیا تو یہ دولت آج بھی مل سکتی ہے یہ خیالی باتیں نہیں ہے تصوراتی باتیں نہیں ہیں محنت شرط ہے مجادہ شرط ہے صحمت ہے اللہ شرط ہے اللہ پر مداخمت شرط ہے گناہ سے حفاظت شرط ہے اخبار گناف سے حفاظت شرط ہے اور سنت پر معذرت شرط ہے یہ خزانہ آج بھی مل جائے گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو حاصل کر سکتے خود کہہ سکا اللہ کی محبت میں جب میں مست ہوتا ہوں تو کہ کی حکومت بڑی سلطنتیں ان کو میں ایک جو کے بدلے لی اتنی بھی روپت میرے اندر نہیں رہتی کہ ایک جو کے بدلے اس کو میں خرید لوں میری نظر میں اس کی کوئی روپت ہی نہیں تھی فرماتے گدائے نے کہا لے کے وقت مستی ہی. قدائے میں قدائے لے کے وقت مستی ہی. میں حکم پر ستارہ رکھوں پر فلک میں اگرچہ بہت ہی خاندان کا یعنی اپنے شہر کا ادن سر بھلا ہوں بہت ہی اپنا گٹیا بھلا ہوں لیکن اسے قطرے کا اثر یہ ہے قطرۂ محبت کا اثر یہ ہے جو مجھے میرے شہر سے ملا کہ میں میری مستی کا وہ عالم ہے کہ میں ستاروں پر حکمرانی کر رہا ہوں اور فلک پر پھلک مجھ پر نام کر رہا ہے میری قسمت پیدا کر رہا ہے یہ حالات ہوتے ہیں اللہ والوں کے اور سجدوں کا یہ حال مولانا رومی کی زبانی حضرت بارہ فرماتے تھے لیکن اوقے سجدہ پیشے خدا کچھ ترائے اردو سن مجھے جب میں سجدہ کرتا ہوں اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہوں کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب بدر سجدہ کرتا ہے تو گویا اللہ کے قدموں میں سر ہوتا ہے فرمایا کہ جب میں استجا کرتا ہوں تو دو سو ملکوں کی سلطنت سے پڑھ کر مجھ کو نشہ آتا ہے فرمایا کہ دو سو یہاں فکس نہیں ہے بلکہ دو سو ملب جو ہے کے لیے ہے یعنی بے شمار سلطنتوں سلطنتوں کا نشہ لیے ہوتا ہوں جب میں اللہ کے دور نشر رکھتا ہوں تو یہ یہ کیریئر اور یہ حال جو ہے آج بھی آج مل سکتا ہے بشرط مجاہدہ بشرط ابتدا حالات ابتدائی حالات اقتدا دید اور اختیار اور اعتبار دل نار مسان دل جی بانا دل نار مسا دل نئے keshmai mastaha hai dil jibaah janje allah par parindir na hoindaa janje allah par parindir na hoindaa kesh ashk badahao kesh ta dil baahoo kesh ashk badahao kesh ta کر ن تہرا کوئی امتانا اس شیرنوری کا بہرا کو گل سان ہے کیوں رش کے گل سان ہے ساموشیا میرانہ سہرا کی طرف شایا فرک جی بانو سہرا کی طرف شاید جی کے کوئی مجنو لین کہہ رہا رولو رو کے کہ کوئی کہہ رہا تھا. لگنے ری را یار رانا کیا لگنے روی را یار کوئی پردانا دس کی کوئی لائق سے تھا نائکاندان کی کو میں پردان کی کو بد لیوان کی سیدم مل جائے گھر ہے دل تجھ کو کوئی مستانہ جائے گھر رے کب تک رجے کمار دل نینگو کو سے کب تک رجے کمان دل ہاں پر سکل دے اک بار دلا ہاں نمبر پر سکل دل کی سو بات جائے کوئی رنگ دل کی سو بات آ جائے کوئی اختر مفض کوئی سدان وہ سارے مرتا ہے دل کی بانا کرندان پردیش میں تذکرہ ہے وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آج کے وطن ہنسی کا تذکرہ میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کے ملفوزات تو ارشاد سفرنامہ جنوبی افریقہ دسواں سفر نامہ اس وقت کے ملفوزات تو ارشاد ارشاد فرمایا کہ جب چاند کے لالے پڑتے ہیں تو کوئی لالے یاد نہیں آتے ارشاد فرمایا کہ جب مصیبت آتی ہے اور مرم شدید ہو جاتا ہے تو کوئی حسین یاد نہیں آتا میری میر سے پوچھ لیئے جب ان کی این جیوگرافی ہو رہی تھی تو کون حسین یاد آ رہا تھا والا رحمت اللہ کا ایک خادثہ تھا اور حضرت میرا رحمت اللہ سے ان کو محبت کا وہ تعلق تھا جانکاری اور فداکاری کا کہ ہر معاملے میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ حضرت صاحبی کو استعمال پر جس جس درجے کی محبت اور رشق اور جان اثاری ہوتی ہے شرف اسی درجے سے حالت میں حساب ہے لالے سے جو تعلق تھا وہ کسی سے چھپاوٹ نہیں اس مطلب والوں سے دعا کراتا ہوں کہ میری جان کی حالت کی دعا کیجیے جب جان کے لالے پڑتے ہیں تو کوئی لالے یاد نہیں آتے یہ شریف بندوں کا کام نہیں ہے کہ جب مصیبت پڑے تو ہی اللہ کو یاد کرے حدیث میں ہے ان کو اللہ حافظ رخا ان کو اللہ حافظ رکھا جب کو شکتا ہے تم اللہ کو دکھ میں یاد کرو اللہ تعالیٰ تمہیں دکھ میں یاد رکھیں گے ارشاد فرمایا کہ منطق و فلسفہ پڑھنے کو میں منع نہیں کرتا مگر دل میں اللہ کی محبت کا درد بھی رکھو وہی درد کام آئے گا صدرہ بازیلا کام نہ آئے گی حلطف صدرا بازیلا منتقل فلسفے کی کتابوں کے نام ہے جو درج نظامی میں پڑھائی جاتی ہے اسی درج کی تعبیر کے لیے اسی پر والا کے شعر بھی ہے لاکھ شمائیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر مگر وہ نہیں تو نو شہنے تیر ہی پاتا ہے علم تو حاصل کر لیے لیکن نور کتابوں سے نہیں آتا نور کا تحمل کاغذ نہیں کر سکتا نور کا تحمل صرف اور صرف اللہ علیہ کے سینے کرتے ہیں اور ان کے سینوں سے ہی یہ نور حاصل ہوتا ہے ایک برس فرماتے ہیں کہ اما نور کا جن صلی اللہ علیہ وسلم ال سین جس کا درویشاں سے اگر نور نبوت حاصل کرنا ہے تو سینہ بر سینا یہ چلتا چلا آ رہا ہے قیامت تک چلے گا سلسلہ ہوگا صلی اللہ علیہ پاک سے پاک سے صحاب مجمع کو انوار ہوئے اور صحابہ کے انوار کو حاصل ہوئے اس طرح کو حاصل ہوئے کسی طرح اللہ کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا سینا بینا یہ نور نبوت قیامت تک چلتا رہے گا احساس کرنا کہ مندر کو فلسفہ پڑھنے کو میں منع نہیں کرتا مگر دل میں اللہ کی محبت کا در رکھو وہی درج کام آئے گا سترہ بازار کام نہ آئے گی اسی درج دل کی تعبیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے علومِ داجرہ کو ذریعہ بنایا ہے علم سے معتبر ہوتا ہے عشقل سے معتبر ہوتا ہے بتاؤ تو یہ اخبار آدمی بہت ہی عشق و محبت کی بات کرے لیکن اس کے درست علما نہیں بیٹھیں گے اور جس کا عشق علم سے مجلس ہو تو علما کو بٹ جا جاتا ہے ہمارے شہر شاہ عبد المنی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک وارتے سے مولانا گنگوری کے شاگرد تھے حضرت کے استاد تھے مولانا ماجد علی جو تھے حضرت کے اس لیے عزت علوم ایسے تھے کہ بڑے بڑے علماء کو ماننا پڑتا تھا مزے کی حقیقت احشار فرمایا کہ جہاں بھی خالد سردار کائنات کا تذکرہ ہوگا وہی مزہ آئے گا اور روح مست ہو جائے گی اور مزہ وہی ہے جو روح کو مست کر ہیں احشاد فرمایا کہ جہاں بھی خالقے کائنات کا دستیاب ہوگا وہی مزہ آئے گا اور روح مست ہو جائے گی اور مزہ وہی ہے جو روح کو مست کرتے کافروں کا بڑھاپا احساط فرمایا کہ کافروں کا بڑھاپا بہت خراب گزرتا ہے کتے کی موت ملتے ہیں یہ دنیا ہی میں آزاد ہے لڑکے سمجھتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ میرا باپ ہے یہ نہیں کیونکہ ان کی ماں کے پاس تو بہت آدمی آتے ہیں اور بڈے کو بھی شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے بیٹے ہیں بھی یا نہیں اس لیے جنگل میں ان کا گڈا ہاؤس بنا ہوا ہے اولڈ ہاؤس بجے ہوئے وہاں میں کیسا واقعہ میں دیکھا ہوں برطانیہ میں ہمارے میزبان نے ایک دن مجھ سے کہا کہ اگر فراوت ہو تو وہاں چلے چلو ایک مریض کی عادت کرنی ہے پاکستان سے علاج کے لیے آئے تھے اور بڑے وزیر تھے وہاں ہسپتال میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پیشاب کی نالی بھی لگی ہوئی ہے اور غذا کی نالی بھی لگی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا لگاتے ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہے بات कर کر رہے تھے جب ان کو دیکھا کہ جہاں پریشان تھی ان سے تو ان کو دیکھا تو ہونے لگے ہمارے مزبان کو دیکھ کر تو کیسا حال ہے تو انہوں نے کہا کہ حال تو ویسے تو مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے میں کال کر لگی ہے بٹن دباتا ہوں تو فوراً پہلے آ جاتا ہے اٹینڈینٹ میں اس سے جو چیز چاہے مانگ لیتا ہوں یا چیز مجھے ملتی لیکن مجھے ہم گی کے دو گول بھولنے والا کوئی نہیں جسے اپنا کام کر رہے ہیں اور میں طرف دیا ہوں اور چاہتا ہے کہ مجھے یہاں کوئی گولی مار دیں میری زندگی نہیں چاہیے اور معلوم ہوا کہ ان کے دو بیٹے تی میں پڑھتے ہیں اور وہ ہفتے میں ایک دفعہ آدھے گھنٹے کے جاتے ہیں جو ایک دو, ایک دو گھنٹے کا ملاقات کا ہوتا ہے اسپتال کی طرف سے بلکہ وہ آ جاتے ہیں کبھی کبھار دل کے چلے جاتے کہ مجھے خدا کے لیے مجھے جان سے بات کرنے کی ہم کو تو بہت ہی مدد اور لوگوں کو یہ سمجھانے لگے جو یہاں اپنے لاکھوں روپیہ قرضے دے دے کر برطانیہ فری قصبے بھی دے دیتے ہم نے ہم نے ان کی زندگی بھی دیکھی ہمارے ایک دوست ہم یہاں سمجھتے تھے کہ بھائی بڑے کما رہے ہوں گے ڈالر بن جائے ہیں پھر چھپ رہے ہوں ہمارے جانا ہوا امریکہ تو انہوں نے ہم کو دعوت دی کہانی دوستی اچھے لڑکے ہیں نمازی تو ہم کے پاس ٹھہر گیا جا کے دیکھا کہ بیسمنٹ کے اندر ان کا ایک کپڑے کا ہے اسی میں باہر ایک لگا ہوا ہے بیسن دھونے کا انگریزوں کے طرف کا انگریز جو ہے وہ اب تو شاید آ ہوں پہلے ان کے رواج ہی تھا کہ گرم کا الگ ٹھنڈے کا نل الگ اور درمیان جو بیسن کے پاک لگا دیتے ہیں اور گرم ٹھنڈا مکس کر کے جب نارمل ہو جاتا ہے پانی مطلب کا گرم اسی میں کلی کرتے ہیں اسی میں ہوتے ہیں اسی میں ناپسان کرتے ہیں تو ایسی گندگی سے چمڑی گوری ہے لیکن تل کالا ہے چمڑی گوری ہونے سے تو تھوڑی کوئی عدد سے جو علامات بیان فرمائیں کیا بات ہے جو نور ہدایت کی علامت نور ہدایت کی علامت کہ وال، و, و قبل الگ یہ علامات ہے نور ہدایت حاصل ہونی یہ علامات ہوئی ہے کہ کسی کی کوئی چپڑی ہو اور نہ کہے گا کہ ہمارے پاس بھی مور ہے اس لیے یہ علامات بیان کرنا کہ جس کو نور ہدایت نصیب ہو جاتا ہے وہ دنیا سے دھکی جی نہیں لگا اتارل ہو جاتا ہے اور اس پہ قبل قبل اس کی تیاری کر لیتا ہے تیاری میں لگ جاتا ہے یہ علامات سے دورے ہدایت اور جب دیکھا ان کو تو بھائی اور سمجھے تو سمجھتے نہیں کیا ایشوشیت سے رہتے ہوں گے ایک کمرہ تھا اور سین ایک چھوٹا سا سین اس میں باہر بیسن لگا ہوا ایک ٹوائلٹ اور ایک شاور کو مشکل اور کچن تو کیا صابت ہوا دیوار کے ساتھ ہی جو چولہا لگا دیا انہوں نے تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی ہم تو صبح جاب پہ جائیں گے چار بجے چار بجے ٹرین صبح تھی چار بجے صبح اٹھ کے ہم سے متاثر نہیں پڑ جاتی چار بجے اٹھ کے جو ہے وہ کام پہ چلے جاتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پھر دو بجے ہم کام سے فائدے ہو کے یونیورسٹی جاتا ہوں اور رات نو بجے میں گھر پہنچوں گا تو معافی چاہتا ہوں تو نہیں کر سکوں گا ہم نے کہاں چاہیے کہ انتظار ہے, جی ہے آپ بازار سے کھانا چاہیں بازار سے پکانا چاہیں پکا لیجیے اب صبح ہمارا گیت دوائی گیتے کا چار بجے گٹے پٹے اسی پیشہ بدھویا اتنا رونا آیا میں نکلنا نہیں کیا زندگی ہے پھر انہوں نے وہ فرائی پین نکالا انڈا جگہ کٹا بنایا اس میں اور وہ جلدی جلدی کھا کے نہ ہاتھ دھوئے نہ کچھ چلے گئے پھر اس کے بعد رات کو نو بجے جو آئے تو بالکل نیند کے اندر تھکے ہوئے بالکل جانی نہیں کی ان کے اندر اب ہم تو اس میں کہیں گے ذرا پرانی باتیں یادیں تازہ کریں گے تین چار بیٹھیں گے تو وہ تو بیچارے وہ مشکل ہمارے ساتھ وہ بیٹھے تو ہم نے وہ کچھ پکا لیا تھا پکانا آتا ہے ربد اللہ تو پتہ لیا تو ہم نے کبھی کھا لو تو ایسے وہ اون کرا لیکن پرسوں میں ہمیں یہ کھانا ایسا نصیب ہوا ہے وہ جلا کو ملا وہ کھا لیا پکا لیا تو ہمیں یہ سب باتیں دیکھ کے بڑی عبرت ہوئی اور کبھی ہمارے دل میں بھی جراثیم تھے کہ ہم بھی باہر رہیں گے سب جراثیم مل گئے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے پھر مت فرما دی جس کا ہم کبھی شکر ادا کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے والے ہم کو جوڑ دیا اور اگر چیرم ہمیں بھی کچھ حاصل نہیں ہوا لیکن فکر تو پیدا ہو گئی راستہ تو سمجھ میں آ گیا کہ راستہ ہے کون سا اگر چیر ہم گرتے پڑتے ٹوٹے پوچے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ تک کون کا شکر ہے ہاں تو حضرت نے فرمایا کہ اس لیے جنگل میں ان کا بڈا ہاؤس بنا ہوا ہے گوڑے उनको کے بعد ان کو مورغئی فارم کی طرح وہاں بھیج دیتے ہاں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں اور مہینے دو مہینے میں کبھی اور شریف نفس لوگ ہوں گے جو مہینے دو مہینے میں باپ پوچھتے تھے ورنہ ان کو مجبوری, مجبوری ہوئی تو انہوں نے فادر ڈے اور مدر ڈے منانا اس, اس بہانے سے یعنی ایک دن منانا شروع کیا تاکہ کچھ کو کہ بابا آپ کو پوچھتے لیے جنگل میں گوڑے ہونے کے بعد موضوع فارم کی طرح ہاں بھیج دیتے ہیں الحمدللہ مسلمانوں کے یہاں یہ تصور نہیں ہے دانا دانا بننے کے بعد اور عزت بڑھ جاتی ہے اور یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے مسلمانوں کا یہ حال ہو رہا ہے کیونکہ پواڑ اور معاشرہ اثر کرتا ہے نا کوئی بھی میں نے یہاں کانوں سے سنا ہے ان کو نگار کانوں سے کہ بیٹا جو ہے ماں کو مافی کا دیا گیا ہے یہ حالات ہے وہاں جانتے ہی عزت کیا چیز ہے ادب کیا چیز ہے پیسہ چاہیے پیسہ مجھے دادا نانا بننے کے بعد اور عزت بڑھ جاتی ہے اس کے بعد تیوالا نے لاؤڈ سپیکر پر عورتوں کو بیگ فرمایا جو دوسرے گھر میں موجود تھیں اور فرمایا کہ عورتیں سبحان اللہ تین سو دفعہ پڑھ لیا کریں ہمارے شیخ مولانا شاہی صاحب پھول پوری فرماتے تھے کہ عورتوں کو اللہ اللہ کا ذکر مت بتاؤ وہ سبحان اللہ کا ذکر کیا کرے جس کے معنی ہے بات ہے اللہ اس لیے جب سبحان اللہ کہیں تو سوچیں کہ اللہ تو بات ہے ہی ان کی باجی بیان کرنے سے ہم پاک ہو رہے ہیں الله, الله صلى الله عليه على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وحالك سلم اللهم إني أطلق بأنني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الذي لم يلي ولم يولد ولم يقل لك كرون أحد أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اتنی لا مل گھنٹے ملا ملا کنڈی گوتا کل لا ملاتم پسلام ملا لا پس ویل اہ کا أسألك فرجاً نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء وأسألك تماما عافية وأسألك دواما عافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الضنا عن الناس ولا قوة ولا قوة إلا بالله العليم العظيم اللهم صحيحنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بکا من صدتك والنام اللہم انا نسألوکا من خیر ما سألك من منبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بکا من شر ما استعاد من منبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانتا المستعاد وعليکا الولاو ولا حول ولا قوة الا باللہ علیہ ورعظیم یا اللہ ربنا تقبل منا بمن لکا وفضلکا لکایم ابر نا تو محمد ایک بچی ہسپتال میں تمام بیماروں کو شکایت مسئلہ کرنا جتنے بھی بیمار ہیں ہمارے گھر میں ہم ہمارے گھر میں دوستوں کہ گھر میں کوئی بھی ایسا بیمار اللہ اپنے سن سے شکار کام حاضر مستر ہے اور جو بھی حاجتیں ہماری دل میں جائز ہیں مقاصد حسنانے کا مراد کرا لیا ہے محمد و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام <تصفيق>